سیدنا ابو نجی ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک باز فرمایا جس سے دل کانپ اٹھے اور آنکھیں ڈب دب ڈبائی ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو گویا الوداع کہنے والے یعنی چھوڑ کر جانے والے کا سا باز ہے آپ ہمیں مزید وسیعت فرمائیں آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالی کے تقوے کی وسیعت کرتا ہوں اور وسیعت کرتا ہوں کہ اپنے اوپر آنے والے حکام و امرا کے احکام سننا اور اعتعاد کرنا خواہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی امیر حاکم بن جائے تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ یقیناً بہت سے اختلافات دیکھے گا ان حالات میں تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کی سنت یعنی طریقے کو لازم پکڑنا اور اسے ڈاڑھوں سے قابو کرنا دین میں نئے نئے کاموں کے ایجاد کرنے سے بچ کر رہنا کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدات ہے اور ہر بدات گمراہی ہے دو ہزار چھ سو چھتر حضرت ارباز بن سا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رقت انگیز خطبہ فرمایا جسے سن کر ہمارے دل ڈر گئے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ سے آنسو بہ گئے تو انہوں نے کہا تو چھوڑ کر جانے والے کا سواز ہے لہذا آپ ہمیں نصیحت نمبر دو اطاعت امیر نمبر تین اتباع سنت نمبر چار اطاعت خلفائے راشدین نمبر پانچ بدعت کی مذمت اور اس سے احتراض اس سے بچنا نمبر ایک تقوا تقوا کی تفصیل آپ حدیث نمبر اٹھارہ کی تشریح میں سن چکے ہیں نمبر دو, اطاعت امیر اسلام میں امیر, یعنی ذمہ دار حکمران اور خلیفہ کی اطاعت پر بھی بڑا زور دیا گیا ہے کیونکہ امیر کی اطاعت کے بغیر مملکت کا نظام نہیں چل سکتا مسلمانوں کا حکمران خاص شکل و صورت کے لحاظ سے کیسا ہی ہو رعایت اس کی شکل و صورت کی نہیں بلکہ اس کے منصب کی ہے اس کی اطاعت لازم اور ضروری ہے قرآن مجید میں اس کے رسول اور حکمرانوں کی اطاعت کرو اہل علم نے اس مقام پر نقطۂ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اطیلو کا حکم ہے اور ارل الامر کے ساتھ یہ لفظ موجود نہیں ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل اور غیر مشروط ہے جبکہ ارل الامر یعنی حکمرانوں کی اطاعت غیر مستقل اور مشروط ہے وہ جب تک شریف حدود کے اندر رہ کر حکم دیں تو ان کی اطاعت ضروری ہے اور اگر خلاف شریعت حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی صحیح بخاری حدیث نمبر 2957 صحیح مسلم حدیث نمبر 1835 ہزار نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم حدیث نمبر 1838 میں فرمایا اگر تم پر کسی ناک کٹے غلام کو حاکم بنا دیا جائے اور وہ تم پر کتاب اللہ کے مطابق حکمرانی کرے تو اس کی اطاعت کرو حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 7142 میں ہے حاکم کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو اگرچہ تمہارا حاکم کوئی حبش غلام ہو اور اس کا سر منقع کے مانند چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو اگر حکمران شرح حدود سے تجاوز کرتے ہوئے غیر شرع اور غیر اسلامی حکم دے تو اس کی اطاعت ضروری نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ شرح جلد 10 صفحہ 44 پر ہے اور سلسط جلد 1 صفح نمبر تین سو 350 پر ہے اللہ تعالی کی نافرمانی ہوتی ہو تو مخلوق کی اطاعت روا نہیں نمبر 3 اتباع سنت اتباع سنت اور اتباع رسول کے بارے میں آپ حدیث نمبر میں بہت کچھ سن چکے ہیں اور حدیث نمبر 41 کی تشریح میں بھی کئی چیزیں ملاحظہ کریں گے جو حق کو پہچان کر اس پر اچھی طرح عامل بھی ہو اہل اسلام کے ہاں عموماً خلفۂ راشدین سے خلفۂ اربہ براد ہیں جنہیں آپ نے محدین یعنی ہدایت یافتہ قرار دیا ہے لیکن بعض محققین کے نزدیک لیکن بعض محققین کے نزدیک اس کا اطلاق عام ہے اسی لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو بھی خلیفہ راشد تصور کیا گیا ہے چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بالخصوص ان خلفہ کی زندگیاں سیرت نبوی کے قالب میں مکمل طور پر ڈھلی ہوئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ان کے رگ و ریشے میں خوب سرایت کر چکی تھی اسی لئے آپ نے کو۔ سنت خلقہ اسی لیے آپ نے امت کو سنت خلفہ کے اپنانے کی ہدایت فرمائی بات بیدات کی مذمت اور اگر ممکن ہو تو اس کی تشریح دوبارہ ملاحظہ فرمائیں شرعی طور پر بدعت دین میں ہر اس نئے ایجاد کردہ کام کو کہتے ہیں جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وجود نہ ہو حالانکہ اس کے کرنے میں کوئی معنی اور رکاوٹ بھی حائل نہ تھی مگر اس کے باوجود اسے خیل قرون میں نہ کیا گیا ہو یعنی صحابہ کے دور میں دین بھائیوں آج کل آپ اربین نوی امام نووی رحمہ اللہ جنہوں نے مسلم شریف کو ایک نئے سرے سے سجایا تھا اس کا مقدمہ لکھا تھا انہوں نے 43 حدیثیں اکٹھا کی اور اس کا نام عربین نووی ہے وہ احادیث اور اس کی تفسیر ان دنوں سماعت کر رہے ہیں میرا ذاتی گمان یہ ہے کہ اگر ان تینتالیس حدیثوں کو آپ دلجمعی سے اور اس سلیقے سے جس طریقے سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سن لیں گے تو انشاءاللہ العزیز پورا دین آپ پر ہو جائے گا اس لیے بعض حدیثیں لمبی ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے میں معافی کا خاص ہوں اللہ ہم سب لوگوں کو اچھی توفیق اچھی سمجھ عطا فرمائے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین